Allah لا اللہ, لا اللہ, لا اللہ قیام میں پڑھے گئے سولہویں پارے کا خلاصہ فرمائیں سورہ فرمائے پیچھے سے چل رہی ہے مسلم شریف میں سورہ سور کی ایک فضیلت بیان کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ سورف کی ابتدائی دس آیتیں شروع کی دس آیتیں اور آخر کی دس آیتیں تلاوت کرتا رہے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا اور مستدرک کے حاکم کی ایک روایت ہے جسے علامہ البانی نے صحیح کہا ہے اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک اس کے لیے ایک خاص روشنی رہے گی اس سورہ کریمہ میں کچھ نوجوانوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے عیسائیت قبول کر لی جو اس دور کا صحیح دین تھا تو بادشاہ وقت کی طرف سے ان کے خلاف کاروائی کرنے کا حکم دے دیا گیا یہ نوجوان اپنے وطن سے باہر نکلے اور ایک غار میں جا کر کے پناہ لی اللہ تعالی نے اس غار میں ان کے پہنچنے کے بعد ان پر نیت تاریخ کر دی اور تین سو سال تک اسی غار میں سوتے رہے یہ واقعہ کس شہر کا ہے اس وقت کا بادشاہ کون تھا شہر کا نام افسس تھا اس شہر کے کھنڈرات آج بھی ترکی کے مشہور شہر سمرنا کے قریب پائے گئے ہیں اس وقت کے بادشاہ کا نام اوکنوس تھا اور وہ مذہبن بت پرست تھا اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ غار میں تین سو سال تک سوتے رہے اللہ نے سونے کا لفظ استعمال فرمایا یعنی بے ہوش نہیں تھے سونے اور بے ہوشی میں فرق ہوتا ہے نیند اور بے ہوشی میں ایک بین فرق یہ ہے کہ بے ہوشی میں آدمی کروٹیں نہیں بدل سکتا نیند میں آدمی کروٹیں بدلتا رہتا ہے اس لیے کہ نیند میں انسان کے جسم کا جو خودکار سسٹم ہے وہ برابر اپنا کام کرتا رہتا ہے بے ہوشی میں ایسا نہیں ہوتا تعداد میں یہ لوگ کتنے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اس میں مختلف قسم کے خیالات لوگوں کے درمیان تھے جس کو کہتے ہیں ڈسکرپینٹ نیریٹوز یا یوں کہہ لیجئے کہ متضاد خیالات ان کے تعلق سے لوگوں کے درمیان تھے اللہ نے ان خیالات کا ذکر فرمایا رابق ہوں کلبہ اجم بل گئی سب آتوں ہوں کلبیل بعض لوگ کہتے ہیں کہ تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ پانچ تھے چھٹا ان کا کتا تھا اور بعض لوگ کہتے ہیں سات تھے آٹھواں ان کا کتا تھا اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ہمارے رسول کی ان کی تعداد کا صحیح علم میرے رب کو ہے ساتھ ساتھ تھوڑے لوگ بھی جانتے ہیں تھوڑے لوگ بھی جانتے ہیں یہ کہہ کر کے اللہ تعالی نے ایک اشارہ دیا ہے کہ اگر غور کرو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ ان کی صحیح تعداد کیا تھی کیسے اللہ نے پہلے یہ فرمایا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تین تھے چوتھا ان کا کتا بعض لوگ یہ کہتے ہیں پانچ تھے چھٹا ان کا کتا ان دو اقوال کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا رجمم بالغیب اٹ از اے گیسنگ ورک guessing at the unseen سین یعنی دو اکوال نقل کرنے کے بعد اللہ نے اس پر تنقید فرمائی ہے یعنی یہ دونوں اقوال صحیح نہیں ہے دونوں کو رجم بلغیب کہا یہ اکوال اٹکل پچھو ہے حقیقت سے ان کا واسطہ نہیں بعد میں یہ فرمایا کہ کچھ لوگ یہ کہتے سات تھے آتما ان کا کتا تھا اس پر تنقید نہیں فرمائی اس کا مطلب یہ کال ترین قیاس یہ قول صحیح ہے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا یعنی یہ جب نکلے تو ان کے ساتھ یہ کتا بھی تھا اللہ تعالی نے بار بار اس کتے کا ذکر فرمایا اور ہر جگہ کلب کلب کلب ڈاگ ڈاگ ڈاگ کتا کہا ہے یہ بار بار ڈاگ ڈاگ کیوں کہا اللہ نے کلب کلب کیوں کہا کہ کوئی ذہن کا کچا یہ نہ سمجھ لے کہ ان نیک نوجوانوں کے ساتھ رہتے ہوئے یہ کتا بھی انسانیت کی سطح سے بلند ہو گیا تھا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا اگر مکہ سے واپس آ جائے تو گدھا ہی رہے گا انسان نہیں ہو جائے گا گدھا اگر کوئی نیک لوگوں کی صحبت میں رہے تو وہ گدھا ہی رہے گا ایسے ہی یہ کتا اچھے نوجوانوں کی صحبت میں رہنے کے بعد بھی کتا ہی رہا یہ مت سمجھ لینا یہ کتوں کا ولی بن گیا نجیس کا نجیس ہی رہے گا اسی وجہ سے اللہ نے بار بار قلب, قلب قلب قلب کہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ رتبہ قلبیت سے بہت اونچا اٹھ گیا تھا اور یہ کتوں میں کا ولی ہو گیا تھا کتنے دنوں تک سوتے رہے اس کے بارے میں فرمایا و لبی سوفی سنین سمیت وزداد یہ اپنے غار میں تین سو سال تک سوتے رہے اور زیادہ کیا انہوں نے نو زیادہ کیا نو کیا مطلب در حقیقت وزداد تسا کا جملہ بڑھا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں علم الحیت کا ایک اصول اقلید کا ایک اصول علم کا ایک اصول فرمایا ہے کہ تین سو سالوں میں قمری اور شمسی سالوں میں نو سال کا فرق ہوا اس لیے کہ سال دو طریقے کے ہوتے ہیں نا ایک ہوتا ہے شمسی سال جو سورج کے اعتبار سے گنا جاتا ہے ایک کمری سال جو چاند کے اعتبار سے گنا جاتا ہے تو تین سو سالوں میں قمری اور شمسی سالوں کے درمیان نو سال کا فرق ہوا یہ زابطہ ایسا ہے کہ اس کو اگر اپلائی کیا جائے تو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر شمسی اور کمری سالوں کے اندر کتنا فرق ہوتا ہے بچوں کو حساب کے اندر ایک ضابطہ پڑھایا جاتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ زابطہ بچے سمجھ لے تو بارہویں تک کام آتا ہے اس کو کہتے ہیں وہ طریقہ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں یونیٹری میتھڈ یونیٹری میتھڈ سے آرام سے پتا لگایا جا سکتا ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر شمسی اور کمری سالوں کے اندر کتنا فرق ہوتا ہے اس ضابطے کے پیش نظر کہ تین سو سالوں کے اندر کمری اور شمسی سالوں کے درمیان نو سال کا فرق ہوا اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جب نیب سے اٹھے تین سو سال کے بعد تو اپنی جیب سے انہوں نے سکا نکالا اور ایک کو دیا تھا کہ بازار سے جا کر کے کچھ لے آؤ وہ یہ سمجھے کہ ابھی چند گھنٹے ہی ہم لوگ سوئے ہیں اور چند گھنٹے سونے کے بعد اٹھے ہیں جب تک سوتے رہتا تب بھوک کا احساس نہیں ہوا اس کا مطلب آدمی جب نیب کے اندر ہوتا ہے وقت کا اثر معتل ہو جاتا ہے یہ نکتہ یاد رکھا جائے یہی وجہ ہے کہ جب وہ بیدار ہوئے تو کہنے لگے کالو کم لبیس تو لوگ بولنے لگے کالو لبیس نے یوم یہی کوئی ایک دن یا آدھا دن یعنی وقت کا جو اثر ہوتا ہے وقت کا جو عمل ہوتا ہے وہ معطل ہو جاتا ہے نیٹ کی حالت میں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنا وقت سوتے رہے ہم. ہماری نیت پر کتنا وقت گزرا پیسہ لے کر کے آدمی بازار میں گیا دکاندار نے دیکھا سمجھا یہ کسے کہیں دفینا مل گیا اس لیے کہ یہ تو تین سو سال پہلے کا سکا ہے اب وہ سکا بدل گیا اور حال یہ ہو گیا تھا کہ جب یہ بیدار ہوئے تو پورا کا پورا ملک عیسائی ہو گیا تھا اور دین حق کو قبول کر چکا تھا تفتیش حال کے بعد یہ عجوبہ ظاہر ہوا یہ تو تین سال سے سوتے رہے تھے آبادیوں میں آتے تھے کچھ پریچنگ وغیرہ واس وغیرہ کرنے کے بعد پھر غار میں چلے جاتے تھے ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے یہ سوچا کہ ان کی نشانی کے لیے یہاں کچھ یادگار بنا دی جائے اختلاف ہوا کہ کیا کیا جائے یہاں کیا بنایا جائے ان کی یادگار کے لیے تو جو لوگ اپنے عمر کے اوپر غالب تھے ابن کثیر نے کہا کہ مراد لوگ ہیں اقتدار میں کچھ مشرک لوگ بھی تھے انہوں نے اپنی بات منوا اور کہا کہ وہاں ہم مسجد بنائیں گے جبکہ قبر کے اوپر مسجد بنانا حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتخذو تخبو ابوریائی مساجد اللہ یہود اور پر لعنت برسائے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سرتا گاہ بنا لیا تو قبر اور مسجد دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے جو پہلے ہے اس کو باقی رکھا جائے گا اور جو بعد کی چیز ہے اس کو یا تو گرا دیا جائے گا یا منتقل کر دیا جائے گا مثلا پہلے سے مسجد موجود ہے اگر کسی آدمی کو مسجد میں دفن کر دیا گیا تو یہ قبر اور مسجد ایک ساتھ نہیں رہ سکتے قبر سے لاش کو منتقل کر کے قبرستان میں لے جا کر کے دفن کیا جائے گا اور اگر پہلے سے آپ قبر موجود تھی مسجد بعد میں بنائی گی تو مسجد کو گرا دیا جائے گا جو چیز پہلے ہے اس کو باقی رکھا جائے گا اور بعد کی چیز کو منتقل کر دیا جائے گا یا ڈھا دیا جائے گا قرآن حکیم کے اس سور کریمہ میں ان کو بھی کہا گیا اور رقیم بھی کہا گیا رقیم کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کتبہ شاید کتبہ لگا دیا گیا تھا غار کے اوپر کہ یہی تین سو سال تک وہ نوجوان سوتے رہے اس وجہ سے انہیں سابو رقیم کہا گیا اور رقیم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب یہ اپنے شہر سے بھاگے تو ان کے پکڑنے کے لیے ان کے نام نشر کر دیے گئے کہ یہ, یہ نوجوان تھے ان کو پکڑ کر کے لائے جائے اور جگہ جگہ کتبے لگا دیے جگہ جیسے آج مسنگ کوئی ہو تو اس کا فوٹو لگا دیا جاتا ہے یا کوئی دہشت گرد ہو تو اس کا ایک جو خیالی کنجیکچرل جو امیج ہوتا ہے اس کو بنا کر کے خیالی تصویر بنا کر کے چپکا دیا جاتا ہے اس وجہ سے انہیں اصحاب الرقیم کہا گیا نتیجہ اس واقعے سے یہ نکلا کہ ایمان بڑی گیرا قدر چیز ہے اگر ایمان کے لیے اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا چاہیے ایمان کے لیے اپنے وطن کو خیر بات کہنا پڑے کہہ دو ایمان کے لیے جان تک دینی پڑے تو جان دے دو مگر ایمان خاص سے نہ جانے دو نیچے بھی نکتا نکلا کہ جس جگہ پر ایمان بچانا مشکل ہو جائے وہاں سے ہجرت کر جاؤ ان لوگوں کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو گیا تھا ان لوگوں نے وہ شہر چھوڑ دیا آگے اللہ نے یہ فرمایا وہ اسی الکی تب فتح المجرمین قیامت کے دن مجرموں کے سامنے ان کے نام امال کھول کر رکھ دیے جائیں گے ڈرتے ڈرتے دیکھیں گے اور چھوٹی بڑی ساری چیزیں اس کے اندر لکھا ہوا پائیں گے چھوٹے گناہ بڑے گناہ سب وہاں رقم ہوں گے گویا قیامت کے دن انسان کو ایک با تصویر کتاب دے دی جائے گی یا یہ کہیے کہ آمال کا ایک ویڈیو کیسٹ ان کے سامنے چلا دیا جائے گا یہاں زندگی انسان جو کچھ کرتا ہے ایک غیر مرئی کیمرہ لگا ہوا ہے جو پوری زندگی اس کی تمام حرکات و سکنات کی تصویر لیتا رہتا ہے اس کی ویڈیو فلم تیار ہو رہی ہے اور قیامت کے دن امال کی یہ ویڈیو کیسے اس کے سامنے چلا دی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ ہمارے حفاظہ نے لکھنے والوں نے کوئی غلطی کی ہے بندے کو اقرار کیے بغیر چارا نہیں رہے گا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا سب صحیح ہے فیق اللہ اور اب کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے بالکل صحیح لکھا ہوا تو آدمی یہ نہ سمجھے اگر خلوت کے اندر ہو یا جلبت میں ہو کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے ساری آنکھیں اگر اس کی طرف سے بند ہوں تو یہ یاد رکھے کہ ایک آنکھ ہمیشہ برابر اس کو دیکھتی رہتی ہے چاہے وہ خلوت میں ہو جلبت میں ہو ایک کیمرہ برابر اس کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اس کی زندگی کے تمام حرکات و سکنات کو نوٹ کرتا رہے گا اور قیامت کے دن وہی اعمال کی ویڈیو کیسے سامنے چلا دی جائے گی <تصفيق> اس کے بعد حضرت موسا اور خزر کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے ایک دفعہ حضرت موسا علیہ السلام تقریب فرما رہے تھے بخاری کتاب تفصیل کی روایت ہے ایک آدمی نے اٹھ کر کے پوچھا کہ آپ سے بڑا علم والا اس دنیا میں موجود ہے الطا علمدن عالم من کا فی الحال زمین میں آپ کے علاوہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے زبان سے نکل گیا نہیں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے اور حقیقت تو یہی تھی کہ حضرت موسا علیہ السلام سے بڑا عالم اس وقت روئے زمین پر کوئی نہیں تھا لیکن چونکہ یہ ایک بڑی بات تھی اور اللہ تبارک و تعالی اپنے مقربین کی معمولی معمولی باتوں پر بھی گرفت کرتا ہے اور ان کو اصلاح کرتا ہے وہی نازل ہوئی تم نے جو بات کہی غلط کہی میرا ایک بندہ مجموع بحرین پر رہتا ہے ہم نے اپنی طرف سے اسے علم دیا ہے جاؤ دیکھو اس علم کی تمہیں ہوا بھی نہیں لگی ہے حضرت موس علیہ السلام کو اشتیاق بھی ہو اور تعجب بھی ہو تاکہ اللہ ان سے ملنا چاہتا اللہ چاہتا تو حضرت خضر سے ان کو ملوا دیتا لیکن کہا کہ ایک زمبیل میں بنی ہوئی مچھلی لے لو جہاں مچھلی نکل جائے ساحل کے کنارے کنارے چلتے ہوئے سمندر میں چلی جائے سمجھو وہیں ملیں گے وہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ علم کے لیے باہر نکلو مشقتیں برداشت کرو تب علم حاصل ہوتا ہے ایک جگہ دریا کے کنارے مچھلی نکل کر کے سمندر میں چلی گئی اور راستہ بنا ہوا تھا یہ لوگ آگے نکل گئے واپس پلٹے تو دیکھا کہ راستہ بنا ہوا جس کو سرپ کہتے ہیں بالکل سرنگ بنی ہوئی پانی میں سرنگ بننا یہ جیب وہ غریب بات تھا اور وہیں پر حضرت خضر سے ملاقات تھی مجموع البحرین یہ بحر قلزم اور خلیج اعقبہ کا سنگم تھا وہی پر ملاقات ہو مجموع البحرین میں دو دریاؤں کا سنگم دو دریا کون سے خلیج اعقبہ اور بحر قلزم دونوں کا جو سنگم ہے وہی پر ملاقات ہو وہی مجموع البحرین سنگم حضرت خزر نے پوچھا کون کہا کہ موسیٰ کہا کہ کون موسیٰ بنی اسرائیل کا موسیٰ کہا کہ جن کو تورات دی گئی پتا یہ چلا کہ حضرت خزر کو اللہ نے جو باطنی علم اتا فرمایا تھا اس باطنی علم کے ذریعے بھی نہیں پہچان سکے کہ یہ کون ہے اگر معلوم ہو جاتا تو پوچھتے کیوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو بھی اللہ کے علاوہ غیب کا علم نہیں ہے تاکہ کس لیے آئے تاکہ ایسا ایسا معاملہ تھا میں آپ کے پاس جو علم ہے اسے سیکھنے کے لیے آیا ہوں یہ قوم تھے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے اتنا فرمایا کہ یہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے تھے اور ہم نے اپنی طرف سے انہیں ایک خاص علم عطا فرمایا تھا عبدًا من عبادنا من علما اپنی طرف سے میں نے ان کو ایک خاص علم یہ علم جو ہے نکرہ ہے اور یہاں نکرہ تفخیم کے لیے یعنی کوئی خاص علم ہم نے عطا فرمایا تھا یہ علم کیسا تھا شارحین نے بتایا ہے مفسرین نے بتایا ہے کہ ایسا لگتا ہے قرآن حکیم کے بیان سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا علم اتا فرمایا تھا کہ وہ ظاہر کے پیچھے باطن میں کیا ہے اس کو دیکھ لیتے تھے ایسا علم اور اس علم کے ذریعے وہ کمزور لوگوں کی دستگیری کیا کرتے تھے مدد کیا کرتے تھے بس بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت خضر آج بھی زندہ ہے یہ خیال غلط ہے یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے سترہ پارے کے اندر ایک آیت ہے اور ایک حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت خزر زندہ نہیں جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کہیں جنگل میں آیا راستہ بھول جانے پر حضرت خزر ایک بزرگ کی صورت میں نمودار ہوتے ہیں اور راستہ بتا دیتے ہیں آج بھی زندہ ہے وہ یہ عقیدہ بالکل صحیح نہیں ہے غلط ہے حضرت خزر کا انتقال ہو چکا ہے مر چکے ہیں وہ بعض صوفیا یہ کہتے ہیں کہ شریعت اور ہے طریقت اور ہے بعض چیزیں شریعت میں حرام ہوتی ہیں مگر طریقت میں حلال ہوتی ہیں لہذا اگر کسی نام نہاد نہادی کو دیکھو کہ وہ کسی غیر شرعی کام میں ملوث ہے تو اس کو مت توپو اس لیے کہ بعض چیزیں جو شریعت میں حرام ہوتی ہیں وہ طریقت میں حلال ہو جاتی ہیں شیرا شیرازی ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے اس کی دیوان کی پہلی غزل کے اندر ایک شعر ہے جو اسی عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے اسی تصور کی اسی خیال کی ترجمانی کرتا ہے شعر ہے کہ بمے سجادہ رنگی کن بمائے سجادہ رنگی کن گرد پیرے بھگو لو اگر تمہارا پیر بولتا ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مسلح کو شراب میں بھگونا یہ تو حرام ہے لیکن تمہارا پیر کہہ رہا ہے ولی کہہ رہا ہے نا زیادہ چپ چاپ کر لو ٹوکو نہیں کیوں اس لیے کہ وہ طریقت کے راہ کا سالک ہے وہ اس منزلوں کے رسی رہے <تصفح> اگر آپ غور کریں گے حضرت خضر اور موسا کے واقعے پر تو آپ کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دنیا کے کسی ولی کو حضرت خضر کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی آدمی اس طریقے کا قیاس کرے تو یہ قیاس مال فارک ہوگا اور قیاس فاسد ہوگا کیوں اس لیے کہ حضرت خزر علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف سے ایک خاص علم دیے جانے کی بات کہی ہے فرما دی ہے اللہ نے اپنی طرف سے حضرت خزر کو ایک خاص علم عطا کیے جانے کی تصریح کر دی ہے ہم نے اپنی طرف سے ان کو ایک خاص علم عطا فرمایا تھا یہ صراحت, یہ تصریح کسی اور ولی کے لیے نہیں ہے جب کسی اور ولی کے لیے اس خاص علم کے دیے جانے کی سراہت نہیں ہے تو دنیا کے کسی ولی کو خزر کے اوپر کیوں قیاس کیا جائے اور قیاس اگر کیا جائے تو یہ قیاس, قیاس مال فارق ہوگا اور اگر یہ راستہ کھول دیا جائے تو ہر شعبت آباد یہ دعوی کرے گا کہ میں خضر ہوں میں ولی ہوں میں نیک اور پارسا ہوں اور یہی یہ نقطہ ملا کہ کرامت یہ ولایت کا معیار نہیں ہے بعض غیر مسلم بار ناپاک اور خبیص لوگوں سے بھی خرق عادت چیزوں کا ظہور ہو جاتا ہے اگر یقین نہ آئے تو امریکہ کے مشہور جادوگر ڈیوڈ کوپر فیلڈ کی کیسٹ دیکھ لو آپ کو یقین ہو جائے گا تو کیا اسے ہم ولی مان لیں تو کرامت یہ ولایت کا معیار نہیں ہے بلکہ ولایت کا معیار یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کا کتنا پابند ہے وہ و سنت کا جتنا بڑا پابند ہوگا جتنا زیادہ پابند ہوگا اتنا بڑا ولی ہوگا کہا کہ ایسا ہے کہ میرے پاس جو علم ہے اس کو سیکھنے میں آپ کو پریشانی ہوگی پتہ یہ چلتا ہے ہر بار یہ کہہ رہے تم صبر نہیں کر پاؤ گے کیا سمجھے آپ یعنی حضرت خزر کے پاس جو علم تھا وہ حجت و برہان اور بحث و دلیل سے نہیں حاصل کیا جا سکتا تھا صرف اس کے اندر ریاضت مجاہدہ اور ریاضت اور مجاہدہ کتنا انتہا کو پہنچا ہوا کہ آدمی صبر نہ کر سکے جہاں تک میں نے سمجھا ہے آیات قرآنیا کے سیاق سے وہ یہی ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا علم تھا جو بحث و برہان اور حجت و دلیل سے نہیں سمجھا جا سکتا تھا بلکہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے انتہائی مجاہدے اور ریاضت اور سخت مشقتوں اور سخت تکالیف برداشت کرنے کے بعد ہی حاصل کیا جا سکتا تھا تبھی تو انہوں نے کہا کہ صبر نہیں کر سکتے تم کہا کا کی نہیں حضرت میں وہ علم حاصل کروں گا صبر کروں گا کہا تاکہ کی دیکھو ایک شرط ہے میری پہلی کہ جو کچھ کروں گا وہ بولو گے نہیں بولنا نہیں کہ ٹھیک ہے حضرت بولنا ہی نہیں ہے نا نہیں بولوں گا خاموش رہوں گا دریا کے اس پار جانا ہوا دونوں بزرگوں کو انہیں نیک سیرت اور نیک سورت دیکھ کر کے کشتی والوں نے مفت میں بٹھا لیا غریب لوگ تھے مسکین لوگ تھے کشتی جب بھور میں پہنچی تو حضرت خضر نے کشتی کے تختے اکھاڑنے شروع کر دیے انہوں نے دیکھا جی کیا کر رہا ہیں آپ غرق تہالی تکری کا حالات لکی تو شعی آپ یہ تو بہت برا کام کر رہے ہیں امر کہتے ہیں ایسے ڈریٹ فل ایکشن کو ایسے خوفناک کام کو جس کی تلافی ممکن ہے یعنی اگر کشتی کے تختے اکھاڑ لیا جائیں تو دوبارہ لگائے جا سکتے ہیں لیکن ہے خطرناک کام اس لیے کہ کشتی کے اگر تاختہ اخاڑ لیا جائیں تو کشتی کے ڈوب جانے کا خطرہ ہے فوراً ٹوک دیا انہوں نے یہ کیا کر رہے ہیں ایک تو انہوں نے ہمیں کشتی میں بھی ڈالیا دوسرے کشتی آپ توڑ رہے ہیں کیا سب کو غرق کرنے کا ارادہ ہے یا آپ اور غلط کام کر رہے ہیں حضرت خزر نے کہا میں نے کہا نہیں تھا تم صبر نہیں کر پاؤ گے اب ان کے ذہن میں بات آئی ارے یہ تو غلط ہو گیا کہا کہ حضرت معاف فرما دیجیے اب میں نہیں پوچھوں گا ساحل پر پہنچے دیکھا ایک لڑکا کھیل رہا ہے پکڑا اور اسے مار ڈالا گردن مروڑ دی جان لے آپ نے ایکسوم بچے کی جان لے لی لگے بہت گلط کام کیا پہلے کہا گیا شہ امر اور اب کہا گیا شہ ن شہ امر شکر میں فرق یہ ایسا خوفناک کام جس کی تلا ہو جائے وہ شیمر ہے اور ایسا خوفناک کام ایسا بظاہر غلط کام کہ جس کی تلافی نہ ہو سکے اس کو شاید نکر کہتے ہیں کشتی کے تختے اکھاڑنے کے بعد ریپیئر کیے جا سکتے ہیں تلافی ہو سکتی ہے لیکن آدمی مر جائے زندہ کیا جا سکتا ہے تلافی ہو سکتی ہے تو اسے شہد نکر کہا گیا دوسری مرتبہ بھی انہوں نے ٹوک دیا کہا کہ میں نے کہا تھا نہیں صبر نہیں کر پاؤ گے کہا کہ صرف ایک مرتبہ اور موقع دے دیجیے اس کے بعد اگر میں بولا تو پھر آپ مجھے اپنے پاس سے ہٹا دیجیے گا آگے بڑھے تھکے ہارے تھے ایک بستی میں پہنچے بستی والوں سے کھانا مانگا است کاما ہتائی ان اتیاما ایک بستی میں پہنچے اور دونوں نے کھانا مانگا دونوں نے کھانا مانگا اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ حضرت موسا بھی انسان تھے اور حضرت خزر بھی انسان تھے اس لیے کہ اگر یہ فرشتے ہوتے یا جن ہوتے تو کھانا مانگنے کی ضرورت نہیں تھی اس پتاما کے لفظ سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت خزر انسان تھے اس لیے کہ انہیں کھانے کی ضرورت تھی ورنہ یوں کہا کیوں کہا جاتا کہ موسا نے کھانا مانگا دونوں نے کھانا مانگا اس سے پتا چلا کہ حضرت خضر جو تھے وہ انسان تھے لیکن لوگوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا بیچارے باہر بستی کے باہر پڑے رہے صبح جب بستی میں سے چل کر کے آگے جانا ہوا تو دیکھا کہ گاؤں کے ایک مکان کی دیواری گرا چاہتی تھی آرد کب قریب تھا کہ گر جائے گرنے والی تھی غیر معمولی جو قوت اللہ کی طرف سے حضرت خضر کو عطا ہوئی تھی اس قوت کا استعمال انہوں نے دیوار کے اوپر کیا اور دیوار کو سیدھا کر دیا کیا قوت تھی اللہ اکیلے شخص نے پوری دیوار کو سیدھا کر دیا موسا علیہ السلام تو غصے میں تھے ہی کہا کا یہ بھی کام آپ نے بہت غلط کیا ہے لتخت علیہ ارے پیسہ لے لیتے تھے رات میں تو انہوں نے ہمیں مہمان نہیں بنایا اب اگر آپ نے اس گاؤں کسی دیوار کو سیدھا کر دیا ہے تو پیسہ لے لینا تھا مفت میں آپ نے یہ کام کیوں کیا حضرت نے فرمایا صبر نہیں کر سکے نا ہر فرا کو بہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ہے اب جائیے آپ لیکن ان تینوں کی تعویل سنتے جائیے یہ کشتی آگے جاتی تو ایک آگے ظالم بادشاہ رہتا ہو وہ غصب کر لیتا کشتی اور یہ کشتی چند مسکین لوگوں کی ہے مسف نتانتی نیا والوں دریا میں کام کرنے والوں کی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کے پاس رکشہ ہو کسی کے پاس کمائی کے لیے کوئی سامان ہو کوئی مشین ہو اس کے ذریعے وہ کما رہا ہو مگر پورا نہ پڑ رہا ہو تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے پاس کشتی ہے اس کے پاس رکشہ ہے تو اسے زکت دینے کی ضرورتیں وہ مسکین نہیں مسکین ہے مسکین کسی کہتے ہیں قرآن حکیم کے بیان کے مطابق کہ کام کرے پورا نہ پڑے وہ مسکین ہے ہے دیکھو ان کے پاس کشتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی انہوں نے مسکین کہا اس کے بعد وہ بچہ وہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے آزمائش بن جاتا ان کے ایمان کے لیے آزمائش بن جاتا اور تیسرے یہ جو دیوار تھی یہ اس گاؤں کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس دیوار کے نیچے خزانہ کھڑا ہوا تھا اگر یہ دیوار گر جاتی تو گاؤں کے لوگ سارا خزانہ لے لیتے وہ دو یتیم بچے اس خزانے سے محروم ہو جاتے اور ایسا میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے کیوں اس لیے کہ ان دو یتیم بچوں کا باپ نیک تھا وکا نابو ہوا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں اگر ماں باپ اچھے رہتے ہیں تو ان کی نیکی کا اثر ان کے بچوں کے اوپر پڑتا ہے آگے چل کر کے ماں باپ کی نیکی کا فائدہ بچے اٹھاتے ہیں آج ماں باپ کیا کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس بنا دو ایل آئی سی مستقبل محفوظ مرنے سے پہلے مرنے کے بعد ایسا کچھ سلوگا ہے ان کا مرنے سے پہلے مرنے کے بعد تمہارے اختیار میں ہے امیر بنانا یا فقیر بنانا اللہ نے فرمایا نیکیاں چھوڑ کر کے جاؤ ان نیکیوں کا فائدہ تمہاری اولاد کو پہنچے گا یہ موسا اور خزر کا واقعہ تھا اس کے بعد ظول کرنا ان کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے در حقیقت تین سوالات کیے گئے تھے مشرقین کی طرف سے اور یہ سوالات یہ یہودیوں کی طرف سے لائے تھے کہ اگر ان تین سوالوں کے جوابات دے لیتا ہے تو یہ سچا نبی ہے ورنہ جھوٹا ہے روح کی حقیقت کیا ہے اس کا جواب دے دیا گیا کلی روح مین ربی ہم کل روح کی حقیقت پر بحث کر چکے ہیں اور دوسرا سوال یہ تھا کہ گزشتہ زمانے میں چند نوجوان اپنے گھروں سے نکلے تھے ان کا کیا ہوا یعنی سابق اللہ تعالی نے پوری سورت سورہ سورب کے نام سے اتار دی اب یہ تیسرا سوال مشرق سے مغرب کی طرف جانے والے سیاح کی کیا خبر ہے ذلکرن کے بارے میں فرمایا گیا اس کا نام ذلکر تھا یا لقب ذلکر یہ لوگ ذلکرن کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ سے آپ کہہ دیجئے کہ بڑا نیک بندہ تھا میرا اور ہم نے اسے ہر طریقے کی آسائشیں دے رکھی تھی بہت قوت والا تھا مفسری نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ایران کا بادشاہ تھا جس کا نام سائرس تھا بہت نیک تھا اس کا لقب ظلم تھا کرن کا مطلب سین ایک سین ادھر ہوتی ہے ایک سین ادھر ہوتی ہے اس نے در حقیقت تین سفر کیے تھے ایک سفر مشرق کی طرف ایک سفر مغرب کی طرف اس وجہ سے اس کو ظلم کہا گیا اور مشرق میں ایسی جگہ پر پہنچا کہ اس کے بعد ایسا لگتا تھا جیسے آگے دنیا ہی نہیں ہے اور مغرب میں ایسے مقام تک پہنچا اس کے بعد لگتا تھا دنیا نہیں ہے یعنی مغرب میں دنیا کے آخر تک گیا اور مشرق میں دنیا کے آخر تک گئے یا مغرب میں کہاں تک پہنچا پہلا سفر مغرب کی طرف تھا بحیر روم تک پہنچا وہاں کے لوگوں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا کہ ہمارے ساتھ جو چاہے آپ سلوک کریں یعنی مغرب میں بحیر روم تک پہنچا مشرق میں مکران اور بلوچستان تک پہنچا ن سے لوگ تھے بالکل دورے وحشت میں تھے ننگے گھومتے رہتے تھے وہاں تک پہنچا اور اس کا تیسرا سفر شمال مشرق کی طرف تھا یہ شمال مشرق میں کہاں تک پہنچا کو حکاس کی پہاڑی تک پہنچا وہاں ایک درہ تھا وہاں کے لوگوں نے کہا کہ اسی درے سے یاجوج ماجوج آتے ہیں اور یہاں لوٹ مار کرتے ہیں یہ درہ بند کرا دیجیے یہ درہ کہاں ہے آپ جوگرافی کی کتاب اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہر اسود یعنی بلیک سی اور بحرکیسپنگ یعنی کیسپین سی ان دونوں کے درمیان کوہ کاف یعنی کاف کی پہاڑی کا ایک سلسلہ چلا گیا ہے اسی کوہ کاف کے اندر ایک درہ تھا اور اسی درے سے یاجوج ماجوج آتے تھے یہ یاجوج ماجوج کون ہے حضرت نوح علیہ السلام کے جو تین بیٹے بچ گئے تھے کشتی میں سوار ہو گئے تھے حام سام اور یافیس. یہ کتنے نو, نوح کی اولاد ہیں یافس کی اولاد ہیں یہ, یہ کے شمال میں آباد تھے اور اسی درے کے ذریعے متمدن آبادیوں پر آ کر کے یہ ڈاکے مارا کرتے تھے ظلم کیا کرتے تھے اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ روس سے لے کر منگولیا تک بحر کیسپن کی جو پوری پٹی ہے اس پٹی کے اوپر اسٹرک اس کے اوپر پورا پھیلے ہوئے تھے ظلم کرنے نے وہ دیوار بند کرا دی انجینئرنگ کی ایک زبردست مثال ہے قرآن حکیم کی وہ آیات پڑی ہے آپ کو پتا چلے گا کہ ایک ماہر انجینئر ہی اس طریقے کا درہ بنا سکتا ہے انداز کیا ہے آپ قرآن حکیم کھولیں اور تلاوت کریں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ اسٹائل کیا تھی بنانے کی وہ درہ بند ہو گیا آج یاجوج ماجوج کے نام سے کوئی قوم دنیا میں جانی نہیں جاتی اللہ نے فرمایا یہ قرب قیامت میں کھول دیے جائیں گے ہتائی پوچھے یاجوج وہ ماجوج وہ من کو لہٰذا ہی انسلون یہ ہر بلند جگہ سے ہر پست جگہ سے یہ لوگ بہ پڑیں گے نسل کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا نسل کا مطلب ہوتا ہے مشکیزے کو پانی سے بھر لیا جائے اور اس کے بعد اسے الٹا کر دیا جائے ظاہر ہے کہ پانی بڑی تیزی سے نکلے گا اللہ تبارک کو تعالی نے ان کے نکلنے کو نسل سے تعبیر کیا اتنی تیزی سے نکلیں گے جیسے مشکیزے سے پانی نکل رہا ہے